آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں یہودیوں کا ایک خاصا نیٹورک تھا پریشان ہو گئے کہ ہمارے نذرانے ختم نہ ہو جائے بیٹھے اب کیا, کیا, کیا جائے عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے یہودیوں میں سے اور بات کرنے کا اور سلیقہ بڑھا تھا انہیں کہلام تم جاؤ اور جا کے اس شخص سے بات کرو سوال کرو اعتراض کرو اگر جواب معقول ملے تو پھر ہم ہاں ماننے کے لیے سوچیں گے ورنہ میں ڈٹ کے کہیں گے وہ تو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے اولا بائی یہود کے ہاتھ اٹھ گئے لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور ہی کہہ رہی سودا لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے عبداللہ ابن سلام یہ جو روایت میں پیش کر رہا مشکا میں موجود ہے ابو دود باپ فضل میں بھی موجود ہے اور بھی کتب میں موجود اور ایک صحار کی حضور کی خدمت میں پہنچے سلا رحمی پہ بات حضور کر رہے تھے جو تعلق توڑے اسے جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو جھولیاں بھر جو ظلم کرے اسے معاف کر یہ حضور کی بات چل رہی تھی اب ہی جا کے کونے میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد آگے ہوئے آقا پوچھا کدھر آئے وہ کہا غلام بننے آیا سارے سوال کی طرح اڑ گئے دماغ سے ملا رومی مرشد اقبال بولتے ہیں اے تو ہر ہر سوال شود مشکلت بے کیلو کال تیری تو ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب اور مرید رومی بولا کلندرے کا اور بولا شہر اقبال کے باسی تمہیں فدر ہے اقبال بولا اقبال کہنے لگا یک نظر کر دی وا آداب فنا آموکھتی وہ خونک روزے کے خاشا کے مرا وا سوکھتی کیا بات ہے تم نے کہ نظر کی سارے مسئلے حل کر نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو کھانا خراب کر دے سارے مسئلے حل ہو گئے کلمہ بڑھ کے غلام ہو گیا جو کام یہ سننے کے لیے بے تاب تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ مسلمانوں کے نبی کو کوئی جواب نہیں آیا ان کے کاموں میں یہ خبر پڑی تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی جب انہوں نے یہ بات سنی تو تھوڑے تھوڑے آئے عبداللہ ابن سلام ت نے یہ کیا, کیا؟ نے یہودیت کی ناخوا کا لوگ کر دی کچھ سوال پوچھا ہوتا بات کی ہوتی ہم سمجھتے لاجواب ہو لیا ہم نے سوال بھی کوئی نہیں کیا ہوا تجھے سلام پیارے محبوب کو دیکھا اور ان کے جمالے جہاں آ کی زیارت کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا ایسے چہرے تو سچوں کے ہوا کرتے ہیں اب عبداللہ سلام اسلام لے وہ اسلام لائے تو ابن یامین بھی ایمان لے آئے وہ ایمان لائے تو ان کے ساتھ اور بھی اور اصد کتنے لوگ تھے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اب کافی یہودی ایک ٹولی بن گئے جو ایمان والوں کی یہودیت سے ادھر آئی تھی اب آپ جانتے ہیں کہ یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت دکھایا جائے وہ کہتے ہیں یہ مکرو ہے اور دودھ بھی نہیں پیتے اونٹ کا اسی طرح ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے اب اسلام نے اونٹ کے گوشت کو واجب قرار نہیں دیا طبیعت مانتی ہے مزاج میں آتا ہے تو کھا لو جو عباہت جن چیزوں میں ہوتی ہے وہاں پابندی نہیں ہوتی سبزیاں ہیں پھل ہیں کتنے ہیں جو ہم نہیں کھاتے ایک گھر میں ایک باپ کے بیٹے ایک ماں کی گود میں پلے ہوئے طبیعتوں میں اختلاف ہے شام کو بعض بات کھانا پکانے میں مسئلہ بن جاتا ہے کیا پکائیں یہ پکائیں تو یہ نہیں کھاتا یہ پکائیں تو یہ نہیں کھاتا اب خواہ شریعت قدرن نہیں لگاتی کہ ہے ہے جائز ہے اونٹ کا گوشت نہیں کرتا اونٹ کا دودھ اگر کوئی نہیں پیتا تو کوئی بات نہیں اسلام پابند نہیں کرتا لیکن عبداللہ ابن سلام نے اس ذہن سے اونٹ کے گوشت کو کسدن ترک کیا کہ چونکہ اسلام میں واجب نہیں اور جس دین کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس دین میں اس کا گوشت کھانا دودھ پینا مکرو تھا لہذا ہم نے گوشت ہم دو شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ہم دینے مصطفیٰ پہ بھی عمل کریں دینے موسی پہ بھی عمل کریں ہم طاقت رکھتے ہیں جب انہوں نے یہ عمل کیا اس خیال سے یہودیت کی وہ ریت اور جو میں مدتوں سے ادا کرتا آیا ہوں اور بچپن سے کبھی نہیں کھایا اب ضرور کھانا ہے میں نے تو اللہ تعالی نے ایمان والو اگر اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آؤ آو اور آگے کیا کہا بلا تب خطوط شیتان کے قدموں پہ نہ چلو